اللہ تعالی نے جن دیا کو انسانوں کو صحیح راہ سکھانے کے لیے مروز کروایا تم میں پیشہ آئے گے سلاد السلام کی بات ختم ہوئی اب ہمیں یہ نام سارے صلاحم کا تذکرہ شروع کرنا چاہیے اور وہ ایک طویل بیانات کا سلسلہ ہے اور اس سے پہلے ایک اور اہم موضوع ہے اور دو یا تین تینے میں اللہ کا اعلیٰ کر توفیق سے تو چاہتے ہیں کہ اس کو مکمل کرے اور اس موضوع کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا احسان ہے مہربانی ہے آپ کی نوازش ہے کہ آپ وقت نکال کر پہلے سے یہاں آتے ہیں اور المد اللہ کوئی بات کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو وہ نماز کے بعد اس سے تنقید بھی کرتا ہوتی ہے کہ لوگوں کے ذہن میں سوال اٹھتے ہیں دیا اور سنتے ہیں تو ہی مصبت تنقید ہوتی ہے اگر کوئی سنیں نہ تو پھر تنقیدی کیوں کرے ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ کا آنا اور سننا اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں ہمارے ہاں اللہ تعالی کی توفیق سے ایک علمی ماحول ہوتا ہے ہر ہفتے کئی لوگوں سے بات سننے میں آئی کہ کوئی نہ کوئی نئی بات پتہ چلتی ہے علم میں اضافہ ہوتا ہے تیسری بات یہ وجہ بنی پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کسی آدمی کے سامنے دس آدمی رکھتے یعنی دس آدمی بھی ایسے مل جائے جو اس کی بات سنے اور فرمایا وہ سچائی کو ان تک نہ پہنچائے حق کو ان تک نہ پہنچائے تو وہ آدمی اللہ کے ہاں جنت سے محروم ہو جائے بہت بڑا سسارا ہے کہ آپ اپنی نیکی نماز تقوی اس وجہ سے تشیخ لائیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دے اور بولنے والا صحیح بات صورتحال سامنے نہ رکھے تو اللہ کے ہاں مجرم اور جہنم میں پین کیا جائے اس لیے جتنی بھی توجہ سے آپ سنتے ہیں اس سے دگنی توجہ آج اور آئندہ جمع چاہیے تاکہ آپ چیز کو سامنے رکھیں اور اگر آپ کو اس سے اتفاق ہو تو آپ اپنی اولادوں تک عام مسلمانوں تک اس بات کو پہنچائیں اور ہم آپ کی خدمت میں وہ بات رکھیں جو امت کا طے شدہ مطلب ہے جس بنیاد سے تیرہویں صدی تک بارہویں صدی تک مسلمان قائم رہے تیرہویں صدی میں اٹھارہویں اور سترویں صدی میں جب اس شرمار کا بلبہ ہوا اور غیر ملکی طاقتوں کا بلبہ ہوا تو پھر حالات بدلے لکڑی نے لوہے سے شکایت کی مجھے کاٹتے ہوا کہ میں کب کاٹتا ہوں جب تک کہ تمہارا اپنا کوئی حصہ میری ہتھی نہ بنے لوہے نے کہا میں کلاڑی ہوں اور دستہ تمہاری لکڑی دیتی ہے تو تمہیں کافتا اگر لکڑی دستہ نہ دے تو میری کیا مزاح ہے کہ تمہیں کاپتا استعمال نے جو کچھ بھی کیا ہم مسلمان استعمال ہوئے تو کیوں ہوئے کیسے ہوئے یا آپ پڑھ لیکن اگر ہم استعمال نہ ہوتے اور اب تک بھی اگر استعمال نہ ہو تو دنیا میں کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو یہ دن دکھائے جو ہمیں دیکھنے پڑتے ہیں اسلام اپنی نظریاتی قوت میں کبھی شکست نہیں پایا اور قیامت تک اسلام کو نظریاتی میدان میں شکست نہیں دی جا سکتی وجہ اس کی یہ ہے کہ اسلام کی بنیاد وہیں پہ ہے اور وہی غلط نہیں یہ این ممکن ہے کہ کسی چرد زبان کافر کے سامنے مسلمان لاجواب ہو جائے اس لیے نہیں کہ اسلام کمزور ہے اس لیے کہ وکالت کمزور ہو گئی یہ ایک غلط مسئلہ ہے اور طے شدہ ہے کہ اسلام نظریاتی طور پہ آج بھی ویسے ہی مستحکم ہے جیسے وہ ہمیشہ سے تھا لیکن مسلمان بارہ سو سال تک جن چیزوں سے مستفر کر رہے ہم وہ بات آپ سے ارد کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اسے سن لیں آج اس جمعے کو اور شاید ایک تو جمعہ یقینی اور شاید تیسرا جمعہ بھی لگے یا نہ لگے لیکن آپ اسے مثال سے یوں کہ سمجھیے جب آئی ہے حضور اللہ علیہ وسلم اور السلام جب دنیا میں آتے ہیں تو وہ ایک چوکٹا بنا دیتے ہیں ایک دائرہ پھینک دیتے ہیں اس دائرے کے اندر آنے والے آدمی اس چوکٹے کے اندر آنے والے آدمی وہ مسلمان اللہ اور رسول وقت علیہ اللہ علیہ السلام کی پیروی کرنے والے اور اس دائرے کے باہر اسلام کے اور لبوت کی تصویر کرنے والے اس دائرے سے بعد اسلام کے منصر یہ واضح نشان بنتا آپ اس چوکے کو دیکھتے ہیں یہ مسجد کی حدود ہیں اب ایک آدمی یہاں سے گزر رہا ہے گاڑی چلا رہا ہے تو وہ نمازی نہیں ہے نمازی وہ ہیں جو اس مسجد کے چوکٹے میں احاطے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ ایک احاطہ ہے جو آدمی اس کے اندر آیا ہے وضو کر کے کہ نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے یہ کیٹیگری الگ ہو گئی تو کیٹیگرائز اگر آپ کریں تو دائرے کے اندر مسلمان ہیں اور ایک باہر کے دائرے ہیں ان دائروں میں اور اس دائرے میں فرق ہے عیسائیت کا دائرہ الگ ہے جو کا دائرہ الگ ہے وہ چوکچا الگ ہے ایک آپ نے دائرہ کھینچا اور مسلمان اس دائرے کے اندر ہیں اور اس دائرے سے باہر ہندو ہیں سکھ ہیں عیسائی ہیں جو ہودی کوئی بھی ہے اس کے متعلق صاف اور واضح طور پر معلوم ہے کہ یہ ان چیزوں کو نہیں مانتا جو اس دائرے کے اندر والے مانتے مثلا اس دائرے کے بعد جتنے بھی مذاہب ہیں وہ خدا کے ساتھ شرک کے قائل ہیں اپنے اپنے رنگ میں جیسے بھی آری ہندوؤں میں وہ بر پرستی کے سخت مخالف ہیں اور یہ ہندو سنم परस्ती کو بدھ پرستی کو کفر ہی سمجھتے ہیں اور وہ خدا کی توجہ کے قائل آ گیا لیکن دوسری طرف دیکھو تو وہ نظبت کا انکار کرتے ہیں لہٰذا وہ اسلام کے دائرے سے باہر ایک اور مظہر ہے ان کا اپنا ایک دائرہ عیسائیت ہے وہ हैं। کو بھی مانتے ہیں کو بھی مانتے ہیں انبیاء بھی آرم صلاح علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننا اور اللہ کے ساتھ شرک کرنا وہ انہیں اسلام کے دائرے سے باہر رکھتا ہے اسلام یہ نہیں کہتا کہ وہ اس دائرے کے اندر ہے یہودی اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے ان کا ایک طرقہ ایسا تھا جس کے متعلق قرآن کہتا ہے کہ وقالت یہود اور یہودیوں نے کہا کہ ابن ابیر خدا کا بیٹا ادب کی بات یہ ہے کہ آدمی ان آیات کو اور جملوں کو آہستہ ادا کرے جن میں اللہ کی بے ادبی کی کوئی بات ہے اسی لیے سفا کہتے ہیں کہ قرآن میں وہ آیات جن میں کافروں کی کسی کا ذکر ہے آہستہ آواز سے پڑھنی چاہیے اللہ کا ازب اور احترام یہ جو علیہ السلام کے متعلق کہتے تھے یہ سرکہ چوتھی پانچویں صدی تک رہا اب دنیا میں شاید ہی کوئی یہودی ہو جو قرآن کی اس آئٹ کے زمین میں آتا ہو ختم ہو گئے وقت کے ساتھ ساتھ کوئی اپ ماننے والا نہیں رہا اس لیے کئی یہودیوں سے امریکہ میں انگلینڈ میں ہم نے پوچھا ایک ایسا محلہ جو پورا انگلینڈ میں رہنے کا ہوا تو ان سے عقیدہ نہیں ہے حتیٰ راتی جیسا فقیر آدمی وہ کہتے ہیں میرے زمانے میں یہ اتفاق ختم ہو گیا اب یہودی ایسے نہیں یہ دائرہ ہے آپ اس کے اندر مسلمان ہیں اور اس سے باہر وہ وہ کافر ہیں کس وجہ سے بھی ہیں ہر ایک کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے اللہ نے کہا کہ تم مسلمان ہو اور اللہ نے فرما ملت ابیکم ابراہیم تم حضرت ابراہیم علیہ اللہ وسلام کی ملت میں سے ہو اور, اس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں سب سے زیادہ بڑا پیروکار ابراہیم کا ہوں علیہ السلام اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نیت کو قبر میں اتارتے تھے رکھتے تھے کروٹ پر لٹاتے تھے تو سنت یہ ہے کہ بار بار یہ کہا جائے کہ بسم اللہ وعلا ملت رسول اللہ اللہ رسول کے نام کے ساتھ دے اس کی برکت کو زمین کے حوالے اللہ کے حوالے کرتا ہوں اور دوائی دیتا ہوں کہ اللہ ملت رسول اللہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہے اور کبھی فرماتے تھے اپنی میت کو رکھو تو ہمیشہ یہ کہو کہ بسم اللہ وعلا سنت رسول اللہ اللہ کے نام پہ اللہ کے پاس کو بھیجتا ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تو اس لیے اللہ نے کہا کہ تم ابراہیم کی اولاد و نظریاتی طور پہ جسمانی طور پہ تو سادہ ہو گئے نظریاتی طور پہ وہو اللہ اور اس سے تمہارا نام مسلمان رکھتا ہے کس نے اللہ کس سے ابراہیم علیہ السلام نے, نے رکھتا ہے اور اللہ نے فرما دیا کہ ان سے صاف کہ نام نہ ابراہیم یہودی ولا گیم اور ابراہیم یہودی بھی نہیں تھا نسلانی بھی نہیں تھا بلا کمکان وہ حنیف تھا ایک طرف ہو گیا تھا یقو ہو گیا تھا اور مسلمان تھا بس تو بعض فرق ہو گیا اسلام اور کفر میں اب دوسری بات کہ اس دائرے کے اندر رہنے والے لوگ دو حصوں میں پھر بٹے کچھ ایسے تھے جنہوں نے سراہ تن دین کے ان کاموں کا انکار کیا جو دین کی بنیاد سے لہذا وہ اس دائرے سے نکل گئے مثلاً ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے ہونے نہ ہونے کے بارے میں شبہ ہے پتہ نہیں خدا ہے بھی کہ نہیں ہے ایک لڑکی بغیر وجہ کسی کے ایک ہندو لڑکے سے شادی کرتی ہے اس سے کہا جاتا ہے نہ مسلمان میں دین دین کو نہیں مانتی نام مسلمان جیسا وہ اپنے عمل سے یہ ثابت کرتی ہے کہ میں اس دائرے سے باہر نکل رہی آدمی یہ کہتا ہے جزد رسالت جیسے صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری رسول نہیں ہیں اور ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبوت جاری رہ سکتی ہے نکالتا ہے کہ اسلام نے جو دائرہ کھینچا تھا باندھا تھا اس کے اندر پہ نکل کے یہ خود گیا اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں رہا کون کہتا ہے مسلمان نہیں رہا اسے بات کریں گے مگر سرے دسدار کریں یہ آپ کا منصب نہیں ہے کہ آپ کہیں یہ مسلمان ہے آپ کا منصب نہیں ہے؟ آپ تجارت کرتے ہیں بسم اللہ آپ ط کرتے ہیں بسم اللہ آپ دفتر جاتے ہیں آپ کا حق بنتا ہے آپ اپنی اولاد کے لیے کماتے ہیں یہ آپ کا منصب ہے کپڑا کیسے بیچنا ہے کاٹنا کیسے ہے پل کیسے بیچنا ہے ضرورت زندگی کی اشیا کیسے بیچتی ہیں فریج اور ٹی وی بی کیسے بیچتا ہے نہیں بیچنا یہ آپ کا منصب ہے کیسے اور کا آپ چیز کی ہے کیوں دقل دے کسی کو اس دائرے سے باہر نکالنا یا اندر رکھنا یہ آپ کا منصب نہیں ہے یہ منصب جن کا ہے وہ جانے ان کا کام جانے عام عوام کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اوکھے روکے یہ کافر اور یہ مسلمان ارے بھائی آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنا عالم دین نے یہ کہا ہے اور وہ بھی جو اس نے کہا ہے یاد رکھنا چاہیے کہ کفر کا مسئلہ کفر کا مسئلہ تقریب کا نہیں تحقیق کا ہے بڑی عام بات کسی شخص کو اس لیے قابل نہیں قرار دیا جا سکتا کہ میرے پیرو مشدد اسے کافر کہتے ہیں کسی شخص کو کافر قرار نہیں دیا جا سکتا کہ حضرت یہ فرماتے ہیں اے حضرت فرماتے ہیں ان کی ہوگی تحقیق ان کے شاگردوں میں کوئی صاحب علم ہے وہ تحقیق کرتا ہے کہتا ہے حضرت آپ کی تحقیق یہ ہے میری تحقیق یہ ہے کہ وہ کافر نہیں ہے تو صرف آپ کو اپنی تحقیق پہ اترار کرنے کا عکر کا مسئلہ تکلیف کا نہیں ہوا کرتا عبر کا مسئلہ تحقیق کا ہوتا ہے ہر عالم کی اپنی اپنی تحقیق ہوا کرتی ہے عام عوام کا نہ یہ منصب ہے کہ وہ کسی کے ابر کا بسوا دے اور نہ ان کو اس جھگڑے میں پڑنے کی ضرورت ہے وہاں سے پوچھو ہمیں اس سے کیا بحث ہے اور اتنا نازک موضوع ہے اتنا نازک مسئلہ ہے یہ کہ شامی جیسے فقیر اور نجیم بہر الرائب کے مصنف رحمہ اللہ ان جیسے فقیر انہوں نے جن کو اگر چوبن پچپن سال کی عمر میں انتقال کر گئے لوگ کہتے ہیں کہ اگر وہ زندہ رہتے اور ستر اسی سال عمر ہوتی تو نبو منیفا رحمۃ اللہ کے پائے کے ہوتے ان کے الفاظ آپ کے سامنے لکھا ہے کہ اللہ کہا یا تو وہ کافر ہے اس نے سچ بولا اور یا پھر اس سے اپنے اعمال برباد کر لیا کچھ آفر ہوتے خدا کا خوف جیسے وہ کافر ہے یا نہیں ہے میں اپنے آپ کو کیوں اس امتحان میں میں نے یہ طے کر لیا ہے کہ میں کسی کا نہیں دوں گا اب یہ ہے کوئی اپنے آپ کو خود خارج کرتا ہے علماء کہتے ہیں تو ٹھیک ہے علماء پارش کرتے ہوں گے ان کا منصب ہے عام عوام کا نہیں اور یہ منصب کسی کو دے دینا ایسے ہی ہے جیسے کل کو یہاں میں مطحب کھول کے بیٹھ جاؤں اور تم میں ڈاکٹر ہوں میرے پاس آیا کرو تو لوگوں کی زندگیوں سے نہیں کھیلیں گے تو اور کیا ہوگا اسی طرح عوام جب اس منصب کو اپنے ہاتھ میں لے لیں گے کفر اور اسلام کے نعرے لگائیں گے فیصلے کریں گے تو لوگوں کا دین برباد نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا تیسری بات اس دائرے کے اندر اسلام کے ایک تو کفر ہو گیا نا باہر اس دائرے میں کچھ تو نکلنے والے وہ ہوئے جو خود نکلیں گے اب اس دائرے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو ابھی تیس سال پورے نہیں ہوئے تھے تیس سال پورے نہیں ہوئے تھے کہ لوگ فرقوں میں تقسیم ہونے ہیں اس دائرے کے اندر ایک اور دائرہ بنا ایک بڑا دائرہ جس نے کفر اور اسلام کو لڑ دیا ایک اس کے اندر دائرہ بن رہا ہے اور یہ دائرہ وہ تھا جس کو صحابۂ کے رضی اللہ علم نے کہا کہ ہم احدت وال جماعت ہیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بہتری کرنے والے اور صحابہ کے رضی اللہ علیہ کی تعلیم خلافت راشدہ کی تعلیم کرنے والے ابھی تک جو اور دائرہ بنا اہد سنت والجماعت اس احد سنت والجماعت کے دائرے میں ماؤنی پائیں مالک ہیں کافی ہیں احمد افن حمبل ہیں اور امام المقل یہ امام ابو ابریدی رحمت اللہ علیہ ابو الحسن اشیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وزالی ہیں اس سے ہیں شاہ ہی، یہ سارے دائرے اس دائرے کے اندر ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مسلک یہ ہے کہ ہم اہل سنت وال جماعت ہیں یہ ایک نام پڑا اس دائرے کا اس اہل سنت وال جماعت کے دائرے کے باہر یہ سنجھی اس امدر ترجما کے دائرے کے باہر اور کفر کے دائرے کے اندر اسلام کا اور یہ عالر ترجما کا جو دائرہ بنا ان دونوں دائروں کے درمیان بہت سے فرقے ہیں ان فرقوں میں موتزلہ بھی ہیں جامع بھی ہیں بدلیاں بھی ہیں اور انہی انہی میں انہی میں عاملے سے سیدو بھی ہیں اور انہی میں فکایا والے بھی ہیں جو اس اسلام کے دائرے کے تو اندر ہیں اور آم سنت الجماعت کے دائرے سے باہر ہیں یہ مختلف فرقے اسلام میں بنتے رہے اپنی اپنی بات کرتے رہے اس لیے ان لوگوں کو مختلف فرقوں کو اسلام کے دائرے سے بھی باہر نکال دینا یہ عام سنت الجماعت کے شائع میں نہیں رہا اہلی سنت الجماعت نے یہ نہیں کیا یہ جو دو دائروں کے درمیان فرقے ہیں موتزلہ کدریا جامعہ شیعہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ یہ جتنے حضرات ہیں اسلام کے دائرے کے اندر اور اہل سنت الجماعت کے دائرے سے باہر ان کے متعلق انشاءاللہ شاء اللہ آئندہ سے بات کریں گے آپ سے درخواست ہے اسے بڑے صبر و تحمل سے سنیں تاکہ آپ جان سکیں کہ امت بارہ سو سال تک کس چیز پہ قائم رہی ہے بغیر کسی سکتا واقعات کے بغیر کسی بے تنظی تنقید کیے تاکہ مسئلے کی وضاحت ہو سکے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھنے کی پولیس